بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی طرف سے جو اصل دعویٰ تھا اللہ کی وطانیت کا اور توحید کا کل ہم لوگ وہاں تک پہنچے تھے اور وہ تین جماعتیں جن کا تفصیل سے ذکر ہونا تھا وہ ہو چکا اور اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو اصل چیز وہ اللہ کی واحدانیت اللہ کی توحید اللہ کی عبادت ہے اور تم لوگوں کو اللہ نے اس مقصد کے لیے ہی پیدا کیا ہے اس کے بعد تیئس نمبر عائف کریمہ سے جو بات آپ کے سامنے کل مختصر سیکھی تھی وہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس بات پر اشکال اور اعتراض کا اظہار کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے رہے کہ جو آپ کی نبوت ہے یہ اصل چیز نہیں ہے اور جو چیز اللہ نے نازل کی ہے یعنی قرآن پاک وہ قرآن نہیں اصل چیز ہی نہیں بلکہ آپ اپنے پاس سے یہ چیزیں بنا کر لے آتے ہیں دو شبہات کا جواب اللہ نے اس پورے رکو میں یا, اس یا آیت نمبر تیئیس شروع ہو رہی ہے اور انتیس نمبر اٹھائیس نمبر آیت تک اور بعض کے نزدیک ستائیس نمبر آئے تک اللہ تعالی نے اسی چیز کا جواب دیا ہے یعنی تیئیس چوبیس پچیس چھبیس اور ستائیس پانچ آیات جو ہیں ادھر حقیقت دو شبہات کے جوابات پر مشتمل ہیں اور ان میں سے پہلا شبہ ان کا یہ تھا کہ یہ قرآن نہیں ہے اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ آپ اپنے پاس سے علیہزب اللہ یہ جھوٹ بنا کر لے آتے ہیں اور اللہ نے کوئی ایسا جھوٹ نازل ہی نہیں کیا متعدد مقامات پہ قرآن کریم میں ان کے اس شبہ کو بیان کیا گیا ہے اور اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ کیسی کیسی باتیں وہ کرتے تھے اس پہلے شبہ کی بات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو گیارہویں پارے میں سورہ یونس ہے اس مقام کو آپ دیکھیے گیارہویں پارے میں سورہ یونس ہے اس مقام کو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کی بات واضح ہوتی ہے گیارہواں پارہ سورہ یونس اور آئت نمبر 38 ہے اس کی گیارہواں پارا سوریہ یونس اور آئٹ نمبر اڑتیس مل جی دیکھیے اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ام یقولون اختراق یہ لوگ کفار مکہ یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختراق جھوٹ گھر لیا ہے اپنے پاس سے یہ ہے ان کا اعتراض اور فوراً بعد اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کلفاتو بےسورتم مصدحی ان سے کہیئے کہ تم لے آؤ اس قرآن جیسی ایک صورت ودعو اور پکارو منستطا تم اندون من اللہ, اللہ کے علاوہ جن جن کے متعلق تم سوچتے ہو جن کو تم پکار سکتے ہو کہ وہ تمہاری مدد کریں گے انکن تم صادقین اگر تم سچے بلقزب بلکہ جھٹلاتے ہیں اس بات کو بمالم معلوم یوہی تے ہی جس بات کا احاطہ یہ اپنے علم سے نہیں کر سکے جن, جن چیزوں تک ان کا علم نہیں پہنچ سکا یہ ان باتوں کو متعلق یہ جی سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے پلما یا تہم اور ابھی تک ان کے پاس آخری فیصلہ نہیں آیا قزا علی کا قزب اللہ قبل اور اسی طرح جھٹلاتے تھے وہ بھی جو ان سے پہلے تھے پنضر کئی پکانا آ کے اور دیکھو وہ ظالموں کا انجام کیا ہوا ومن اور ان کفار میں سے ہی ایسے ہیں مشرقین میں سے یومن و بھی جو اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں اور آپ کے پیروکار ہو گئے ہیں ومن ہم اور کچھ ایسے بھی ہیں ملح یومن و جو اس پر ایمان نہیں لایا وربوقا عالم و اور تمہارا ورردیگار اچھی طرح جانتا ہے ان کو جو مفسد ہیں فساد کرتے ہیں اس آیت میں ایک چیز آپ اور غور کر لیجئے گا کل جس کو ہم نے تفصیل سے بات کی تھی یہ منہم جو آخری ہے نا اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اب ہم کی ضمیر تو آگے ہی جمع کی تو مطلب یہ ہوا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں تو آگے بھی جمع کی ضمیر ہونی چاہیے کوئی آگے اللہ نے واحد کر دیا ملا یومنبی جو اس پر ایمان نہیں لاتا ان میں کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کچھ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے جب جمع کی ضمیر پیچھے کو آ رہی ہے تو آگے بھی جمع ہونی چاہیے تھی لیکن آگے اللہ نے جمع کی بجائے واحد کر دیا اور یہ وہ چیز ہے جس پہ کل بات کی تھی کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے تو یہاں پر اعتراض ان کا نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے اسے بنا لیتے ہیں اسی اعتراض کو دوسری جگہ اچھا یہاں جواب دیا ہے کہ اچھا اگر ایسے ہی ہے تو تم بھی ایک صورت بنا لو یہ جواب یہاں دیا ہے اسی اعتراض کو اگر آپ آگے دیکھیں دوبارہ تو سورح زخرف میں ہے پچیسویں پارے میں ہے اور یہ دونوں صورتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں پچیسویں پارے میں پھر ان کا یہ اعتراض اللہ نے دوہرایا ہے اور سورہ زخرف سورت کا نمبر ہے فورٹی تھری نمبر صورت اور آیت نمبر ہے اس کی اکتیس تھرٹی ون بارہ پچیس سورہ زخرف اور آیت نمبر ہے اس کی تھرٹی ون اور یہ کہتے ہیں کہ لولا نزلہ حاض القرآن یہ قرآن کیوں نہیں نازل, نازل کیا گیا ال رجلن کسی ایسے مرد پر من القر یتئین عظیم جو دو بڑی بستیوں میں سے کسی جگہ پہ بستا ہوتا ایک بڑی بستی طائف کی اور ایک دوسری بڑی بستی مکہ مکرمہ کی یہ دونوں شہر جو ہیں ان دونوں شہروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر قرآن نازل ہوتا اللہ تعالی کو یہ ایک یتیم ایسا مل گیا جس پہ خدا نے اپنی وہی کو نازل کیا تو ان دونوں کے علاوہ کہیں اور نازل ہونا چاہیے تھا اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ اہم یقسمون رحمت ربک کیا یہ تیرے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنے لگ گئے وہی اللہ کی رحمت ہے اور خدا کی رحمت کو تقسیم کرنے کا اختیار کیا کسی نے انہیں دے دیا نہ ہنو قسم نہ بے نہ ہم معیشتوں فی الحیاتی دنیا اور ہم ہیں جنہوں نے تقسیم کی ہے ان کے درمیان ان کی دنیا کی زندگی میں معیشت کو دنیا کی زندگی میں جو کھانا پینا ہے جو دیگر ضروریات زندگی ہیں اس کو تو ہم تقسیم کریں جو بالکل معمولی درجے کی چیز ہے اور وہی جیسی چیز جس پہ پوری آخرت کا اور دنیا کی فلاح کا اور روحانیت کا سب چیزوں کا دار و مدار ہے وہ ان کے ہاتھ میں دے دیں برفانہ وا بعد فوک بعض درجاتن اور ہم نے اسی طرح ہم نے درجات مقرر کیے ہیں ہر ایک کے کسی کو اوپر کسی کو نیچے لید تزم بادنسری تاکہ لوگ ایک دوسرے کے تحت رہ کے کام کرتے رہیں اور رحمتربیرم اماج معاون اور تیرے پروردگار کی رحمت سب چیزوں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اس سے اچھی ہے جو یہ جمع کرتے ہیں تو یہ اعتراض تھا اصل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن جو نازل کیا گیا ہے تو یہ جھوٹ ہے اپنی طرف سے کچھ انہوں نے بنا لیا ہے اس کو وہ کہتے ہیں اب دیکھیے اس کا جواب اللہ نے یہاں دیا ہے یہ ہے وہ پہلا اشکال ان کا جس کے متعلق یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے تیئیس نمبر آیت سے اور یہ چلتی چلی جائے گی آگے ستائیس نمبر آیت کریمہ تک دو شبہات ہیں پہلا شبہ اس میں سے یہ ہے وہ ان تم اور دوسرا شبہ جو ہے وہ چھبیسویں آیت سے شروع ہوتا ہے وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس کی تشی عرض کریں گے وہ ان تم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں شبہ ہے فی رائی بن تم کسی شک میں ہو مماد وہ چیز اس کے بارے میں جو ہم نے نزلنا نازل کی ہے اگر تمہیں کوئی شک ہے شک کی ایک قسم پہلے گزر چکی جب سورہ وقرہ شروع کی تھی تو اس وقت میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شک کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک قسم وہ گزر چکی دوسری قسم کا جواب یہاں پہ آ رہا ہے کہ در حقیقت اس کتاب میں تو کوئی شک نہیں مگر کوئی شک کرنے والا اس پہ شک کرنا چاہے تو اس کا کیا حل ہے اللہ نے اس کا جواب دیا اللہ نے کہا کہ اچھا اصل میں تو کوئی شک نہیں مگر کوئی شک کرنے والا یہ شک کرتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی جانب سے نہیں ہے تو پھر اس طرح کر لو کہ ممان نزلنا اللہ عبدینہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر فاتو لے آؤ بے صورت ایک سورت بمس اس سے ملتی جلتی ایک صورت تم لے آؤ دو چیزیں اس کی تفسیر میں بیان کی گئی ہیں ایک چیز تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالی نے جو کہا ہے کہ تم اس سے ملتی جلتی ایک صورت لے آؤ تو یہ کس اعتبار سے کہا ہے یعنی قرآن کی کون سا پہلو ایسا ہے کہ جس پہلو سے کوئی مشرقین مکہ میں سے یا اربوں میں سے کوئی بھی صورت نہیں بنا سکا تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یعنی اس قرآن جیسی عظیم صورت کوئی ایک بنا کر لے آؤ یہ یہ کہیے کہ قرآن پاک جیسی ایک صورت تم بنا کے لے آؤ جو فصاحت میں بلاغت میں کلام میں ادب میں ہر طرح سے ایسی صورت ہو اور بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ تم اس قرآن جیسی ایک سورت ایسی بنا کر لے آؤ جس میں تمہارے متعلق آگے کی بھی باتیں ہوں قرآن جو پیشن گوئیاں جیسے کرتا ہے کہ آئندہ کو یہ ہونے والا ہے تم بھی ایک صورت ایسی بنا کر لے آؤ جس میں ایسی چیزیں موجود ہوں ایک صورت صرف تم ایسی بنا کر لے آؤ اور یہ تب مانیں گے کہ علی رزب یہ جھوٹ ہے اور تم ہرگز ایسی صورت نہیں بنا سکتے اللہ تعالی نے ان کافروں کو مکہ مکرمہ میں تین مرتبہ یہ چیلنج دیا ہے اگرچہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے اگر قرآن پاک کی آیات کو دیکھا جائے لیکن سب سے پہلا چیلنج جو تھا وہ انہیں دیا گیا تھا سورہ بنی اسرائیل میں پندرہویں پارے میں آپ دیکھیے کہ یہ آیات کس ترتیب سے چلی ہیں پندرہویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے اللہ تعالی نے ان سے یہ بات کی ہے اور سورہ بنی اسرائیل پندرہویں پارے میں ہی جہاں پر وہ پہنچ کے مکمل ہو رہی ہے سیونٹین نمبر سورا ہے تقریباً مکمل ہونے سے کچھ پہلے وہاں اللہ تعالی نے پہلی مرتبہ ان کافروں کو چیلنج کیا سورہ بنی اسرائیل پندرواں پارہ اور آیت نمبر ہے اس کی اٹھاسی ایٹی ایٹ یہ عروج سے چلیں بالکل ایک انتہا سے چلیں اور آہستہ آہستہ خدا کا مطالبہ ان سے کم ہوتا چلا گیا ہے پہلی چیلنج میں یہ بات آئی جو سورہ بنی اسرائیل پندھر میں پارے کی اٹھاسی نقبت میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کل آپ ان سے کہیے لما تل انس و جن اگر تمہارے سارے انسان والجن جن اور جنات جتنے بھی ہیں سب مل کر جمع ہو جائیں الا این یاتو اللہ یعنی اس بات کے اوپر اس بات کو طے کر لیں کہ انگیاتو وہ لے آئیں گے بےست حاضل قرآن اس قرآن جیسی ایک کتاب وہ لے آئیں گے سارے انسان مل جائیں اور سارے جنات مل جائیں لا یا تو نہ وہ ہرگز اس قرآن جیسا کوئی قرآن نہیں لا سکتے بولکان باز لِبَعْضٍ ظَهِيرًا اگرچہ ان میں سے بعض جو ہیں وہ اپنی قوم کے دوسروں کے بعض باز کے ذہیر مددگار بن جائیں اس قرآن جیسی ایک کتاب پورے انسان پورے جن مل کر زور لگا لیں نہیں بنا سکے لے آؤ قرآن ایسا مکہ میں مشرقین کے سامنے یہ آیات پڑی جاتی تھی اور انہیں بتایا جاتا تھا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے تو تم اس طرح کرو کہ اس کتاب جیسی ایک کتاب لے آؤ تاکہ بات ہی ختم ہو جائے پتہ چل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام علیہ اللہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے یا سچ پر مبنی ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو تم بھی تو انسان ہو گھڑ لو تم بھی ایک ایسا جھوٹ اور اگر یہ سچ ہے اور یقیناً سچ ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا جواب سورہ بقرہ میں دیا ہے یہاں اللہ نے چیلنج کیا ہے کہ ساری انسانیت اور جنات مل جائیں اور اس جیسا ایک قرآن لے آئے نہیں لا سکے اب قرآن کا مطالبہ اس سے کم ہو گیا اور مطالبہ جو کم ہوا ہے اس سے اس کو آپ دیکھیے سورہ ہود ہے بارہویں پارے میں اللہ تعالی نے سورہ ہود کے بالکل آغاز میں جہاں سے یہ سورہ مبارکہ شروع ہو رہی ہے گیارہویں پارے سے شروع ہوتی ہے اگرچہ بارہویں پارے کا بالکل پہلی آیت بلکہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں سے آپ دیکھیے بارہواں پارا جہاں سے شروع ہو رہا ہے اس بارہویں پارے میں سورہ ہود کی تیرہویں آیت میں اللہ تعالی نے اس بات کو کم کر دیا ہے اور اگر آپ اس کی بارہویں آیت سے دیکھیں سرہد ہے بارہواں پارہا ہے جہاں سے شروع ہو رہا ہے وہاں آیات میں بارہویں آیت بارہویں جو ہے وہ, وہ اس سے روشنی پڑتی ہے کہ حالات کتنے سخت ہو گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا کچھ سننا پڑ رہا تھا اہل مکہ کس بری طرح انہیں تنگ کر رہے تھے اللہ نے فرمایا اللہ کا اور لگتا ایسے ہے جسے آپ چھوڑ دیں گے بازا علیک باز اس حصے کو جو خدا نے آپ کی طرف رہی کی ہے آپ ان کافروں کو سنانا چھوڑ دیں گے وز اکمب ہی اس سے آپ کا سینا بڑا تنگ ہوتا ہے یعنی جو کچھ کافر آپ کو کہتے ہیں آپ اس میں اپنے صدر میں سینے میں تنگی محسوس کرتے ہیں انگول جب وہ کہتے ہیں کہ لولا انزلہ کنزن اس آدمی کے پاس خزانہ کیوں نہیں یہ مالدار آدمی کیوں نہیں ہے یہ پرانا مرض ہے یہ آج کا نہیں ہے کہ لوگ ہمیشہ جو جاہل ہوتے ہیں وہ دوسرے کو پیسے پر تولتے ہیں کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے آج کی دنیا میں بھی یہی مرض ہے یا نہیں اب بھی یہی کرتے ہیں پیسے پہ تولتے ہیں بھائی ہے بھتیجا ہے بھانجا ہے چچا ہے ماموں ہے جتنا مرضی خدا نے اسے علم دیا اور جتنی مرضی صلاحیت اس کے پاس ہو اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں اور پیسہ ہے تو پھر سب کچھ چائے چاہے اسے کچھ نہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فاقہ تھا وہاں تو ایک دن کھانے کو ہوتا تھا اور دوسرے دن نہیں ہوتا تھا ایک وقت میں ہوتا تھا اور دوسرے وقت میں نہیں ہوتا تھا اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کا سینا تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے جب یہ آپ کو تانے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لولہ ان سے کنزم اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے اگر اللہ کو اپنا پیغام بھیجنا ہی تھا اور ہماری اصلاح کرنی تھی تو اس کے پاس دولت ہونی چاہیے تھی او جا ملکن یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے کہ جب ہم اسے کہتے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو تو فرشتہ ایک تھپڑ لگائے کہ نہیں یہ واقعی نبی ہیں صحیح معنی میں جوتا پکڑا ہوا وہ فرشتے نے اور جب ہم کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے تو ایک جوتا ٹکے کہ نہیں یہ نبی ہیں تو پھر ہم مان جائیں گے اپنی زبان سے اقرار ہے کہ ہم لوگ جوتوں کی بات مانتے ہیں بھلے لوگوں کی بات نہیں مانتے تو انہوں نے کہا کیوں نہیں اس کے پاس ایک خزانہ کیوں نہیں اس کے ساتھ ایک فرشتہ اور آپ ان سے یہ اور ہم آپ کو بتائیں کیا انما انت نظیر آپ تو فقط ڈر سنانے والے ڈر دو طرح کا ہوا کرتا ہے ایک ڈر تو وہ ہوتا ہے جو سانپ بچھو ان اس قسم کی چیزوں کا ہے جیسے بچوں کو ڈراتے ہیں کبھی کہ سانپ سے بچھو سے ان چیزوں سے اور ایک ڈر وہ ہوا کرتا ہے جو ازراہ شفقت ہوا کرتا ہے محبت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے جیسے ماں ڈراتی ہے باپ کے متعلق کہ ابو تمہارے آئیں گے تو یہ تمہاری شکایت لگے گی تو وہ جو ڈر ہے جس میں شفقت بنہا ہوتی ہے اسے کہتے ہیں عرب نظر اور اس آدمی کو کہتے ہیں نظیر تو اللہ نے فرمایا انما انت نظیر آپ تو انہیں محبت سے شفقت سے مہربانی سے ڈرانے والے ہیں کہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا اگر نہیں مانو گے وہ اللہ علا کلین اور اللہ تعالی ہی ہر چیز کا کار ساز ہے وہ چاہے تو خزانے بھی آپ کو دے سکتا ہے وہ چاہے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و پر جبریل امین آئی اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے مجھے بھیجا ہے اور یہ میرے ساتھ ملک الجبال فرشتہ ہے جو پہاڑوں پہ اللہ نے متعین کیا ہے اور اللہ تعالی نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ کے پہاڑ سونے کے ہو جائیں اور آپ کے ساتھ جائیں گے جدھر بھی آپ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسے نہیں چاہتا یہ چاہتا ہوں کہ اجوا یومن و اشوا یومن ایک دن بس فاقہ رہے اور ایک دن کھانے کو مل جائے اور جس دن فاقہ آ جائے اور بھوک پوری نہ ہو اس دن اللہ کے لئے صبر کر لوں اور جس دن اچھی طرح کھانے کو مل جائے پیٹ بھر جائے اس دن اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔ یہ ارشاد فرمائے ایک جگہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو نبوت تو رہے گی اس کے ساتھ بادشاہت آپ کو دے دی جائے اور اگر آپ چاہیں تو نبوت بھی رہے اور بندگی بھی آپ کی رہے ابدیت رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ مجھے کیا جواب دینا چاہیے مشورہ دو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نبوت اور رسالت کے ساتھ ابدیت مناسب ہے بندگی مناسب ہے جھک جانا توازو یہ چیزیں زیادہ اچھی ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ بس تیرا بندہ بھی بن کے رہوں اور نبی بھی تو یہ جواب تھا اس بات کا کہ انہوں نے کہا اس کے پاس خزانہ کیوں نہیں ہے اور بات یہ تانے چل رہے ہیں نا اب سارے ایک تو تانا انہوں نے یہ دیا ایک تو علی رز شرمندہ کرنے کی کوشش کی کہ تمہارے پاس خزانہ نہیں دولت نہیں دوسری بات انہوں نے یہ کہہ دی کہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ تمہارے پاس ساتھ تمہارے پہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں تمہارے ساتھ پھرتا کہ اگر ہم تمہاری نافرمانی کریں تو وہ ہمیں مارے تیسری چیز ام یقول نفترا اللہ نے فرمایا یہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ گھڑ لیا ہے کوئی بھی نہیں آتی اپنے پاس سے ہی ہمیں ڈراتا رہتا ہے ٹھیک یہی الفاظ سورہ یونس میں بھی تھے نا کہ وہ کہتے ہیں جھوٹ گھڑ لیا ہے یہاں بھی یہی الفاظ ہیں الفاتو انہیں کہیے کہ لے آؤ بے آشر سو اس قرآن جیسی دس صورتیں لے آؤ مفتر تم کہتے ہو گھڑی ہوئی ہیں تم بھی گھڑ کے دس صورتیں بنا لو یہ بات انسانوں ہی پہ ہے اور جب بات اربوں پہ ہی ہے اور جب بات فساعت اور بلاغت کی اور شاعری کی اور اس قسم کی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایک شاعر لے آؤ اور تم بھی ایسی دس صورتیں بنا کر لیا ودومن استطاطم اللہ نے کیسا چیلنج کیا ہے اللہ نے کہا پکارو بلاؤ ہر اس ہستی کو جس کی عبادت تم اللہ کے علاوہ کرتے ہو ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو نا تو لے آؤ دس صورتیں لے یہ کفار مکہ کوئی بہرے نہیں تھے اور دن دہاڑے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ چیلنج کیے جا رہے تھے اور ان کی ہمت نہیں پڑی کہ ایک سورت بھی بنا کے لے آتے حالانکہ انہیں بھی پتا تھی ساری حال اللہ نے کہا پہلے کہ قرآن بنا لو قرآن نہیں بنا سکے اچھا قرآن کا مطالبہ اس سے کم ہو گیا کہ اچھا دس صورتیں بنا کر لے آؤ اللہ فرماتے ہیں کہ فعلم یس تجیب اور اگر وہ آپ کو جواب نہ دے سکیں پالم تو یہ یقین جانو علما کہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے وہ اللہ اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے جو اتنی بڑی چیز کو نازل کرتا وہ حل مسلمون اب بھی تم مانتے ہو یا نہیں اب بھی تم مسلمان ہو جاؤ گے یا نہیں دس صورتیں ایسی بنا لو اور اگر جواب نہ ملے پر یہ جواب نہ دیں تو یاد رکھو اللہ نے یہ قرآن کو نازل کیا الفاظ کیا کہیں انزلہ بلّہ کہ یہ قرآن نازل ہوا ہے اللہ کے علم سے بہت بڑی بات ہے یہ اللہ کا علم اس کی ذاتی صفات میں سے ہے اور اللہ کی سب سے بڑی صفت جو مانی گئی ہے وہ اللہ کا علم ہے حتیٰ کہ اللہ کے ارادے سے بھی بڑی چیز اللہ کا علم اللہ کا ارادہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے اللہ تعالی نے فرمایا جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا یقولہ الحکن ہم اسے کہتے ہیں ہو جا وہ ہو جاتی اور یہ بھی ہمیں آپ کو سمجھانے کو ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا پکڑنا تو محض اللہ کا ارادہ کر لینا ہی کافی اس نے ایک مرتبہ ارادہ کر لیا کہ کائنات بنا دے یہ زمین اور اس جیسی ہزاروں زمینیں اور اس زمین سے بھی کئی کئی گنا بڑے سیارے اور کیا کیا چیزیں وجود میں آ گئیں یہ اس پروردگار کا ایک ارادہ ہے اتنی زبردست طاقت ہے وہ اس نے ایک ارادہ کیا تھا کہ زمین بن جائے بن گئی یہ ہے چیز اور اس ارادے سے بھی بڑی چیز اللہ کا علم ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل شخصیت اس کی فضیلت علم ہے آج کے بیان میں ایکت آ رہی ہے وہاں یہ بات کریں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنے علم سے قرآن کو نازل کیا ایسے ہی نہیں نازل کر دیا واللہ الہ اللہ اللہ فہل تم اور اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں کیا تم افاہل انتمس مسلمون تم مسلمان ہو گئے یا نہیں تم اب بھی اسلام کو قبول کرو گے یعنی دس, دس صورتوں کا تقاضا مطالبہ آ گیا کہ دس صورتیں لے آؤ دس بھی نہیں لا سکتے اس پہ آ جاؤ وہ ان کو تم پھر آلہ دینا اور اگر تمہیں شبہ اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر پاتو سورت ہی تم اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ اس جیسی ایک صورت بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی صورت بنا کر لے آؤ جو حقیقت میں قرآن پاک کا توڑ ہو فصاحت میں بلاغت میں علم معانی میں بدی میں کمال میں ہر چیز میں قرآن جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ اور ان عربوں کے ہاں کلام کا یہ زور تھا کہ یہ حج کے موقع پر جمع ہوتے تھے اور ایک ان میں سے کوئی قصیدہ پڑھتا تھا اور بڑے بڑے شورا ان کے بیٹھتے تھے اور ادیب اور کلام ان کا بڑا بلند سمجھا جاتا تھا اور جو قصیدہ پہلے نمبر پر آتا تھا اسے معلق کر دیتے تھے بیت اللہ کے ساتھ اور وہ چیلنج ہوتا تھا کہ اس جیسا قصیدہ آئندہ سال کوئی لے کے آئے اور ایسے بھی ہوا ہے کہ کئی کئی برس ایک قصیدہ لٹکا رہا ہے اور ارب اس کے مقابلے میں دوسرا قصیدہ نہیں لا سکے اپنے قبیلے کی شان میں اپنے سرداروں کی شان میں اور اپنے جنگوں کے تذکرے میں کوئی ایک چیز وہ لکھ کے لٹکا دیتے تھے کہ یہ اس سال پہلا نمبر کا قصیدہ آیا ہے اس جیسا کوئی لے آؤ اور کئی کئی سال لوگ محنت کرتے تھے اور اس قصیدے جیسا قصیدہ نہیں لکھ سکتے تھے ان کے ہاں کلام بات چیت کرنا بڑی بکت کتنے وفد آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ آپ آپ کے ہاں کوئی شاعر ہے تو رس اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہمارا شاعر ہے تو انہوں نے کہا ہمارے ہم اپنے قبیلے کے شاعر کو بھی لائے ہیں اور اپنے قبیلے کے خطیب کو بھی لائے ہیں ہمارا خطیب تقریر کرے گا آپ کا خطیب بھی تقریر کرے ہمارا جو شاعر ہے وہ اپنے اشعار پڑھے گا آپ کا شاعر بھی اشعار پڑھے اور پھر اگر آپ لوگ جیت گئے تو ہم اسلام کی بات سنیں گے طبقات ابن صاد میں کتنی ایسے قصے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے پھر حکم دیتے تھے کسی کو کہ تم تقریر کرو اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم ہوتا تھا کہ تم شاعری میں کچھ بیان کرو تم اشعار کہو اور رسول اللہ صلی اللہ اللہ اید ہو بروہل قدس اللہ جبریل کے ذریعے حسان کی مدد کر اور حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جب اشعار سناتے تھے اور آپ کا خطیب کوئی بھی جب تقریر کرتا تھا تو کئی مرتبہ ایسے ہوا ہے کہ جن لوگوں نے چیلنج کیا تھا وہ بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے اچھا ہے اور آپ کا شاعر بھی ہمارے شاعر سے اچھا ہے اب آپ بات کیجئے اصل بات کیا یہ اربوں میں ایک طریقہ تھا اللہ نے ان کے ان سب کے سامنے یہ کہا یہ دونوں باتیں جو ہم بیان کر رہے ہیں ان کے ادوا اور ان کے شعراء کی بات اور اسی طرح ان کے قصیدوں کی بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے دن دہاڑے میں چیلنج دیا ہے کوئی قرآن چھپی ہوئی چیز تو نہیں تھی اللہ نے کہا لیا ایک صورت اس کے مقابلے میں لیا اور اگر کوئی صورت عرب لائے ہوتے تو ضرور محفوظ ہوتی کوئی نہ کوئی تو اس کا تذکرہ کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے اعتراضات ہیں قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے آپ نے دیکھا نا یہ اعتراض ہوا نا کہ آپ کے پاس خزانہ نہیں ہے پیسے نہیں ہے قرآن نے اس کا ذکر کر دیا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نہیں قرآن نے اس کا ذکر کر دیا یہ تو دو چار پانچ دس باتیں قرآن سے ثابت ہوں گی حدیث میں کئی طرح کی باتیں آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ واطر آیا اس نے یہ اعتراض کیا اپنا آیا اس نے یہ اعتراض کیا اگر کوئی ایک صورت بنا کر لے آئے ہوتے عرب اس وقت یہ بھی کہیں نہ کہیں تو محفوظ ہوتا کہ وہ یہ صورت بنا کر لے آئے تھے اور اللہ نے اس کے مقابلے میں یہ چیز نازل کر دی عرب اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا توڑ نہیں اسی لیے جب وہ کلام کو سنتے تھے نا تو وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی چیز ہے اور جنات ہیں اس کے ساتھ یہ جادو کرتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان نے اسی لیے جب قرآن کو سنا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پگل گئے اور کتنے ہی ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کتنے ہی تھے جو پگھل گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسی چیز ہے جس کا توڑ نہیں ہے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کلام جیسا کلام لا سکے ولہ نے کہا ایک اللہ ممانص آبدینا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ایک بات تو یہ ہے ایک بات اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ آج کل آپ دیکھیے انٹرنیٹ پہ بہت سی صورتیں آپ کو قرآن کے مقابلے میں مل جائیں ہے نا سورہ مریم کے مقابلے میں ایک صورت یہودیوں نے پوری لکھ کے ڈالی ہوئی ہے وہ ہم نے بھی پڑھی ہے قرآن کی کئی صورتوں کے مقابلے میں انہوں نے صورتیں بھی لکھی ہیں اور چیلنج بھی کیا ہے کہ یہ جو صورت ہم ڈال رہے ہیں لکھ کے اگر قرآن کا یہ دعویٰ سچا ہے کہ اس سے ایسی نہیں ہو سکتی تو بتاؤ اس میں کیا خرابی یہ تو کوئی جوری اگر بیٹھے اور واقعی کمال کی عربی جانتے ہوں پھر وہ قرآن پاک کو بھی پڑھیں اور اس صورت کو بھی تو وہ دس جگہ غلطیاں نکال دیں گے کہ یہ الفاظ جو ہیں اصل میں ایسے نہیں ایسے اور فصاحت اور بلاغت قرآن اس پہ بھاری ہے پھر قرآن اپنی صورتوں میں جو یہ کہتا ہے کہ اب یہ واقعہ ہونے والا ہے اب یہ چیز ہونے والی ہے ایسی کوئی صورت وہ بھی لے آئیں اور ان سب باتوں کو چھوڑ دیجئے اس کی دوسری تفسیر جو نصفی وغیرہ رحمت اللہ علیہ نے کی ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اس کو بھی سن لیجئے مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں اللہ اعلی نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی کوئی صورت بنا کر لیا یہ کیوں کہا ہے کہ مما نزلنا علی عبدنا جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا اور کہتے ہیں اصل اعتراض تو یہ ہے کہ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے الیہ زبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات نہیں کہتے تو تم اس طرح کرو کہ ایک بندہ تم بھی لے لو اور چالیس سال تک وہ کسی سے لکھے پڑے پڑھے نہیں اور جب اس کی عمر کے چالیس سال پورے ہو جائیں تو اکتالیسویں برس میں وہ بھی کوئی ایک صورت ایسی بنا دے یوں کر لو اس لیے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ الاپ دینا ہمارے بندے پر اور یہ قرآن کا ایسا چیلنج ہے جو سب جانتے ہیں کہ یہ قیامت تک بھی پورا نہیں ہو سکتا کہ ایک بچے کو آپ لے لیجیے چالیس سال کی اس کی عمر ہے اس نے کچھ لکھا پڑھا نہیں ہے چاہے وہ کتنا بڑا عرب ہو اور چاہے کتنا بڑا یہودی اور عیسائی اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لے آئے نہیں ہو سکتا یہ ہے چیلنج مفسرین نے اسے بجائے اس کے قرآن پاک کی طرف لیتے انہوں نے ابدیت کی طرف لے لیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ایک بندہ کوئی لے لو جس نے ان کی طرح چالیس برس تک نہ پڑھا ہو ان کی مثال تو خیر ہے نہیں مگر یہ کہ وہ نہ پڑھنے میں ان کے جیسا ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چالیس برس میں کہیں بھی پڑھا ہوتا تو کوئی نہ کوئی استاد کا تو تذکرہ کرتا چھوڑنے والوں نے تو اس بات تک کو نہیں چھوڑا کہ آدر صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی جو آئی تھی اسے لے کے چلے تشیف لے گئے تھے استح خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ورقا بن نوفل کے پاس تو ورقا بن نوفل جو تھے انہوں نے سنی اس بات کو اور انہوں نے کہا کہ ہاد الناموسین اللہ علام موسا یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ نے استحموسا علیہ صلاحت والسلام پہ نازل کیا تھا صحیح بخاری کے آغاز میں آیا اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی ضرور مدد کروں گا انسروں کا نسلم موت میں آپ کی یقیناً مدد کروں گا جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں تعجب سے فرمایا ابو مخریجی یا ہوں مجھے نکال دیں گے مکہ سے یہ کیسی بات ہے میں تو ان میں مطلب یہ کہ بڑا عزیز ہوں میرا تو سب عزت احترام ہے کبیتا ہے کوئی تصور نہیں ہے کہ مجھے نکال دیں مجھے نکال دیں گے تو انہوں نے کہا یہ فرشتہ جس پہ بھی آتا ہے نا اسے ہجرت کرنی ہی پڑتی تو آپ کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے گا اس بات کو عیسائیوں نے نہیں چھوڑا اور انہوں نے صاف سیرت کی کتابیں جو کچھ لکھی ہیں انہوں نے کہا اصل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں جانتے تھے کہ عیسائیت اور یہودیت کیا ہے چپ کے ان سے جا کے چوری چھپے تعلیم لیتے تھے اور پھر آ کر وہ قرآن کو گھر دیا کرتے تھے صورتیں بنا لیا کرتے تھے خیر یہ تو ہے بےود آباد کون چپ کے چپکے جاتا تھا اور پھر اہل مکہ کو اور انتقال ہی چند سال کے بعد ہو گیا تھا اس کا تو جواب کیا دینا ہے لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی انہوں نے جانے نہیں دیا اگر رسول اللہ صلی اللہ وسلم کا حقیقتا کوئی استاد ہوتا تو ضرور اہل مکہ کہتے کہ تم نے تو فلان جگہ سے پڑھا ہے کوئی نہیں تھا جب کوئی نہیں تھا تو پھر اللہ کا یہ چیلنج ہے کہ چالیس برس تک ایک آدمی نے نہ پڑھاؤ تم اسے لے آؤ اور اس قرآن جیسی ایک سورت بنا کے دے دے تو بس ٹھیک ہے بھائی تم سچے نکلے فاتو سورت سے ہی اس جیسی ایک سورت بنا کر لے آئے بو شوہدا اکم اور بلاؤ تم اپنے شہیدوں کو شہداء کو اس سے ایک بات تو یہ پتا چلتی ہے کہ اقامت دین کے لیے دلائل کا قائم کرنا درست ہے دین کو سمجھانے کے لیے اور دین کی وضاحت کے لیے کہ یہ واقعی اللہ کا دین ہے دلائل کا دینا یہ درست ہے کیونکہ قرآن نے نہ صرف یہ کہ دلائل دیئے چیلنج کیا اس سے انہوں نے یہ مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو لوگ بھی شریعت پہ دلائل قائم کرتے ہیں کسی مسئلے کے دلائل دیتے ہیں عقل سے یا نقل کرتے ہیں دین کی بہت بڑی خدمت ہے دین کا بہت بڑا کام کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بھی یہ دلیل دی اور عقلی دلیل دی ہے کہ تم ایسے کر لو بڈو شہدا اکمد اللہ اللہ کے علاوہ تم اپنے مددگاروں کو پکارو ابھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ وہاں پر تھا کہ دس صورتیں اور جن, جن کو تم پکار سکتے ہو پکارو جن جن کو بلا سکتے ہو بلاؤ مفسرین نے ایک تو اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ عربوں کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جتنے شورا ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوئی جن ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا اور چپکے چپکے اس کے کان میں باتیں ڈالتا رہتا ہے اور وہ اشعار کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے وہ کہتے تھے الہام ہوتا ہے اور جنات کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہاں بھی یہی بات ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کو چھوڑ دو اور تمہارا زوم یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنات ہیں تو تمہارے ساتھ بھی ہوں گے من دون اللہ, اللہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں تمہارے مددگار جنات اور انسان سب کو بلاؤ اسی لیے سورہ بنی اسرائیل میں سراحت سے کہا گیا ہے کہ انسان اور جنات سب کے سب مل جائیں تو بھی اس قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے اصل بھی عربوں کے اس عقیدے پہ زد ہے کہ تم سمجھتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جنات کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے باقی جتنے تمہارے ظہیر تمہارے مددگار ہیں ان کو بلاؤ ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو کیا معنی دو ترجمے کیے گئے ہیں اگر تم سچے ہو اپنے اس دعوے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے گھڑتے ہیں اس چیز کو تو تم ایسے کرو تم اگر اس دعوے میں سچے ہو تو تم بھی گھڑ کے لے ایک ترجمہ اور تفسیر اور دوسرا ترجمہ اور تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ جنات اللہ کے خلاف لوگوں کی مدد کیا کرتے ہیں اور جنات کو پکارنے سے ان کی عبادت سے اسلام کا توحید کا توڑ ہو سکتا ہے تو تم کر کے دیکھ لو اس میں توڑ مارا کر لو ایک محسوس چیز ہے تمہارے سامنے نبوت بھی تمہارے سامنے کلام بھی ہے اگر تم خدا کی توحید کا رد اس طرح کر سکتے ہو اس طرح کر لو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو دونوں طرح ترجمہ کیا گیا ہے دونوں طرح تفسیر کی گئی ہے اور اکابر مفسرین دونوں طرف گئے ہیں اس لیے کوئی حرج نہیں کوئی کسی چیز کو بھی اپنا لیا جائے